اے ربی الاول اپنی بہاریں بکھیر رہا ہے مسلمان خوب خوشیاں منا رہے ہیں تیاریاں کر رہے انہیں کپڑے سلوا رہے ہیں جھنڈیاں لگا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں چلاگا کر رہے ہیں کیوں محبوب رب اکبر تشریف شری محبوبے اکبر تشریف, لا رہے ہیں محبوب اکبر تشریف لا رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں محبوب بے اکبر تشریف لا رہے ہیں آج یا کے سلور تشریف فلا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں کیوں ہے فضا معطل کیوں روشنی ہے گھر گھر اچھا حبیب داور تشریف لا نہیں ہے عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کلائی عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کھلائی سخا کے پیکل تشریف پلا رہے ہیں جو دو سخا کے پیکل تشریف لا رہے ہیں جو شاہ بہروں بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں وہ آمینار تیرے گھر تشریف فلا رہے ہیں اتار اب خوشی سے پھول نہیں سماتے اتار اب خوشی سے پھول نہیں سما دنیا میں دل بل تشریف لا رہے ہیں ماہو بے رب اکبر تشریف لا رہے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں کہ خدا جن کی رضا چاہتا ہے دو عالم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور خدا ان کی رضا چاہتا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے امیر بنائے گئے اسی لشکر میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنما بھی تھے کسی مقام پر حملہ ہونا تھا اٹیک ہونا تھا وہاں کے لوگوں کو خبر ہو گئی اب وہ لوگ راتوں رات اپنا مال لے کر وہاں سے چلے گئے علاقہ کا خالی ہو گیا ایک شخص باقی بچا رات کے اندھیرے میں وہ شخص حضرت سعد میں احمد بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے قوم بھاگ گئی صرف تنہا رہ گیا ہے لیکن اس کا اسلام لانا مفید ہو گیا نہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرا اسلام تجھ کو نفع دے تو اطمینان رکھ میں ضمانت دیتا ہوں وہ شخص مطمئن ہو گیا صبح جب لشکر اسلام نے اس بستی پر حملہ کیا تو صرف ایک شخص کو پایا حضرت سعیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اب جب اس کو گرفتار کیا اور اس کا مال قبضے میں لیا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری صورت حال حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لشکر کا امیر تو میں ہوں امان کا حق تو مجھے حاصل ہے اس پر حضرت خالد اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہو گیا اب یہ دونوں صاحبہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ پیش کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا اور وہ شخص جس کو قید کیا گیا تھا اس کا مال لیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی کو ہدایت فرمائی کہ آئندہ امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان نہ دینا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازلو جو کہ سورہ نسا میں ہے اور آیت نمبر ہے انسٹھ 59 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واتبعوا الرسول اطيعوا ما اومركم به والتاعوا الرسول والولي وَأَحْسَنُ فیشریا کوجمائے کنزل ایمان اے ایمان والو حکمان و اللہ کا اور حکمان و رسول کا اور ان کا جو تم نے حکومت والے ہیں پھر اگر تم نے کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ،, اللہ رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا اشقان رسول اے عاشقان میلاد حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے ارض کیا رسول اللہ عمار جیسے غلام کو میرے مقابلے کی اجازت ہے میرے اکالی علیہ و اسلام نے ارشاد فرمایا جو عمار کو برا کہے اللہ تعالی اس کو برا کرے جو عمار سے بغض رکھے اللہ تعالی اس سے ناراض ہو حضرت عمار بارگاہ نبوت سے فیصلہ لے کر چلے گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی ہو ان کے پیچھے پیچھے چلے ان کا دامن پکڑ کر لیٹ گئے اور ان کو راضی کر دیا سبحان اللہ اے آشکان رسول اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر آئےت مبارکہ کا نازل کیا واضح کر دیا خدا چاہتا ہے رضائیں محمد دے خدا چا اللہ علیہ وسلم خدا کی رزا دو عالم خدا کی ریزا جا, دو عالم, کی رزا جا دو عالم خدا جا علیہ وسلم راشقہ راشکانے ملا اکالی سلاط اسلام کی شان و عظمت کا بھی اس آیت میں اظہار ہے کیا فرمایا جا رہا ہے ال... وَعط... رسول اور رسول کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کیوں کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے جی ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو نو سو ستاون حضور پر نور شاف یومن نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اطاعت یعنی حکم مانا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز وجل کی نافرمانی کی تو میرے نبی کی اطاعت فرض میرے نبی کی فرما برداری فرض ہے فرض ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا متیع و فرما بردار بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالی کو اپنے محبوب کی رضا پسند ہے سنیے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ امام المفسرین تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے تحت ایک روایت نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ کعبے کے بطر الدوجا طیبہ کے شمس الہا دافع جملہ بلا شافر روز جزا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر ردی اللہ تعالی کو انگوٹھی عطا فرمائی فرمائے اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نقاش سے فرمایا کہ اس پر لکھو لا الہ رسول اللہ صلی اللہ, صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقاش نے لکھ دیا انگوٹھی لے کر بار بار میں حاضر ہوئے تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زیادتی کیسی یعنی آپ نے تو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھواؤ تو یہ زیادہ کیسا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا میں نے چاہا کہ رب عز وجل اور آپ کے نام میں جدائی نہ ہو جائے لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا یہ عرض و معروض ہو رہی تھی حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالی ہو شرمندہ ہوئے تو جبریل امی بارگاہ رحمت اللہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صدیق کا نام میں نے لکھا ہے کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو تو خدا تعالی اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ سے علیحدہ ہو اللہ تعالی نے ایسی محبت اور اتباع کی تصدیق فرما دی تو اے عشقہ نے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کی رضا پسند ہے خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں ہر دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی سل شان اللہ علیہ آخ وسلم کی ایک انصاری اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالہ کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا پہاڑوں پر سے جو پانی آتا تھا اس سے باغوں میں سپلائی کیا جاتا تھا بار گر میں مقدمہ پیش ہوا میرے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا زبیر اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے ہمسائے کی طرف پانی چھوڑ دیں یہ فیصلہ انصاری کو گرا گزرا اس کی زبان سے نکلا زبیر حضور کے ذات بھائی ربی اللہ میرا آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کی ہدایت فرمائی تھی لیکن اس انصاری نے قدر نہ کی مراقا علی سلاط اسلام نے اب فرمایا کہ زبیر اپنے باغ کو پانی دے کر پانی روک لو بکاضائے انصاف تم ہی بوجہ قرب کے مستحق کو پانی تمہارے قریب ہے تمہیں اس کے مستحی کو اب یہاں پر قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی سنیے وَلَوْا عَنَّهُمْ يَوَّلَمُوا أَنْفُ فَهُمْ جَاءُوكَ فَاِسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ترجمة قنز الهيمان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 کیا شانے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ان کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اسی لیے اللہ تعالی انبیاء رسول علی سلاۃ وسلام کو معصوم بناتا ہے کیونکہ اگر امبی علیم صلات و اسلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین خوب عشق رسول میں ڈوب کر اخلاص کے ساتھ ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جشنِ ولادت منائیے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بحثت مبارکہ آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم ڈھول اور بانسری کو توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے دیکھیے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرما رہے ہیں پھر دو اخبار حدیث نمبر 1612 مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے اب میوزک بجا بجا کر ناچ گا کر اکالی سلاط و اسلام کی بحثت مبارکہ کا کیا مقصد سمجھا ہم نے اکالی سلاط و اسلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کیے بغیر ہمارا چھٹکارا کیسے ہوگا تو برحال اللہ تعالی نے ہمیں اس ماہ مبارک میں وہ محبوب عطا فرمایا کہ خدا جس کی رضا چاہتا ہے سبحان اللہ جو ان کے بار میں آ جاتا ہے ایمان والا ہوتا ہے بخشا جاتا ہے سبحان اللہ تو گناوں کو معافی کا طریقہ اور توبہ قبول کروانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تمہارے لیے چھٹکارا ہے اور اکالی علیہ و اسلام کی بارگاہ سے کیا عطا نہیں ہوتا سبحان اللہ بہت بش قصہ بردہ ان کا دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے مولا یا صلی وسلم دا امن آبادا حبیبی کا خیر خیرید الخلقی درود قصیدہ شریف یہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ یہ امام وسیری رحمت اللہ تعالی فالج میں مبتلا رہے کتنا عرصہ پندرہ سال ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کر شفا کے لیے عرض کی عرض کرنے کی دیر تھی کہ شفا ہو گئی اور انعام میں آپ کو بارگاہ رسالت سے چادر بھی عطا ہوئی سبحان اللہ ارا حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں بے ہنر بے تہ کس کو سالت میں حاضر ہو جائے اکالی سلاط وسلام کی طرف دل سے متوجہ ہو جائے اپنا تعلق اللہ کے محبوب علی سلاد و سلام سے مضبوط کر لے انشاءاللہ اللہ اس کا دو جہاں میں بیڑا پار ہے رحمت و بخشش اللہ تعالی کی لیکن اللہ کی عطا سے عطا فرمانے والے محبوبے کی بریاں ہیں گنا اللہ تعالی کا ہوا اور معافی درے رسول سے مل رہی اس در کی حضوری ہی اسیا اس کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری ہی اسیا اس کی دوا ٹھہری ہے زہر معاشی کا پیباہی شفا فان حضرت کے شہزادے مستفر رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیر ہے اس در کی حضوری ہی اسیا کی دوا ٹھہری گناہوں کی دوا کیا ہے بار بار میں حاضری اور گناہوں کے زہر کا علاج کیا ہے یہ شفا خانے میں آ جاؤ طیبہ میں آ جاؤ مدینے میں آ جاؤ سبحان اللہ اور کسی اور نے کیا خوب کہا تماشا تو یہ کہ جن کو دیکھو تماشا تو یہ کہ جنت کو دیکھو بنائے خدا اور بسائے محمد لسلم تو جہاں چاہتے عالم خدا چاہتا ہے محمد صلی اللہ رسول یہ حقیقت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ تبارک و تعلی کو پسند ہے جس نے ان کو خوش کر لیا اس پر رب تعالی راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے اس کے محبوب کی رضا ہے تو آکا علی صلاحت و اسلام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سنتیں اپنائیں آپ پر درود پڑھیں آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ پڑھیں آپ کے آنے کی خوشی منائیں نعتیں پڑھیں سنیں سنائیں آکا کی آمد پر خوشیاں منائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ کسی بزرگ نے خواب میں جناب رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کیا حضور مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں جشن مناتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں آپ ان سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے محبوب علی سلاد و اسلام ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ جیڑا تیرے دیوے بالے ربال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے آمین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم